من اللذین یہ اصل میں سانوی درجے میں تھے کہ صحابہ کرام میں سے بھی ایک جماعت تھی کہ جو التظام کر رہی تھی کم سے کم تہائی شب جاگنے کا اور پرانے مجید کی تلاوت اور ترتیب کا اسلن وہاں خطاب حضور سے تھا اور یہاں جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے بظاہر خطاب حضور سے ہے اسلن یہاں اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی کہ اپنے اس تعلق کو کیونکہ پہلے تنبیہ کی جا چکی ہے وہ من النا سے میقول فیضاب ہے جہاں فطر طلّہ سے کاغذ یہ گویا کہ جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں یہ ہارٹ سرچنگ کی ایک دعوت تھی ذرا ٹٹون ہے اپنے دلوں کو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کی کوئی کیفیت تمہارے اندر موجود ہے کہیں گھبراہ تو نہیں ہو تو موجوں میں گھبرا بھی گئی ابھی تو آغاز ہے ابتدائی عشق ہے ابھی تو بڑی اور کٹھن منزلیں ہیں جو آنی ہیں اور اگر خدا نے خاص طور تم محسوس کرو کہ طبیعت میں کوئی لرزش ہے کوئی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی آخری منزل پھر نساک ہے خصرت دنیا والا آخرہ ممن اللہ من ہر الله بہ حرف خیر ان اطمان نہ گئی بھائی نصابت و فط ان قلب آلہ وجی خسرت دنیا والا آخرہ غال کا ہو خسلال المی پھر آخری منزل جو ہے خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں لہٰذا اب جو ہدایت نمبر ایک آئی وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو ما من تلاوت کرو اس کی جو وہی کی جا چکی ہے جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں البتہ تلاوت کتاب کے ضمن میں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے ایک طرف سے یہ کہ تلاوت کا جس قدر شد و مت کے ساتھ اس کی تاکید قرآن میں آئی ہے کہیں ایک کلام خبریہ کی شکل میں ہے وہ نظین الزین عطینہ حمول کتاب حق اس کا حق ادا کرو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کچھ اور تب بھی ہیں جو کی گئی تلاوت محض تلاوت تلاوت برائے ریاکاری تلاوت برائے مقابلہ حسب تراک یہ تلاوتیں جو ہیں کہ جن کو ہم نے ایک فن بنا لیا ہے جس میں انتہائی تسنوں کا معاملہ ہوتا ہے جس میں پھر مظاہرے ہوتے ہیں جس میں پھر مقابلے ہوتے ہیں یہ چیزیں در حقیقت اس کی پرورٹو فارم اصل تلاوت ہے خود اس طور سے پڑھنا جیسے کہ ترتیل کے بارے میں ایک روایت میں نے اسی کتاب سے میں نقل کی ہے کہ وہ تمل اب اب کو قرآن پڑھو اور رو اس لیے کہ اگر قرآن کی تاثیر تمہارے کل پر ہوگی تو رقتاری ہوگی ممکن نہیں ہے کہ یہ دنوں کو ڈرم نہ کر جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا یا یو انداز پر جات کو معاوضہ شفا سہ ہے یہ نصیحت ہے جو کرسٹ اوپر آ جاتا ہے دنوں کے اس کو رفا کرنے والی اور دفاع کرنے والی شے لیکن یہ کہ اگر وہ ایک رسمن پڑھا جا رہا ہو اگر اس کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ریاکاری کے لیے دنیا کمانے کے لیے پروفیشنل انداز میں پڑھا جا رہا ہو تو پھر یہ تلاوت وہ تلاوت نہیں اس زمن میں کچھ میں ایک تو متفق بتفاق روایت ہے جو سنانا چاہتا ہوں یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور امام مالک میں امام مالک بھی لائے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حضور نے فرمایا مرفوع حدیث ہے یقر القرآن ولاجا میں جو قرآن تو بہت پڑھتے ہیں وہ خوب پڑھتے ہیں تراک کرتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ سارا کھیل یہی ہو رہا ہے وہ آواز کا کھیل ہے وہ اس کے مختلف جو بھی اس کی مشقیں ہو رہی ہیں جو بھی اس میں اپنی ایک مہارت کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ سب یہی تک ہے اس سے آگے نہیں بلا جاو جو حداج رم یم الدین مرو کا من الرمیہ اور حضور نے یہ پیشگی گویا کہ خبر دی تھی کہ یہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے دین سے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور اسی کے مثال میں دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیاتیں دنیاوی کے آخری ایام میں ارتدا کا فتنہ شروع ہو چکا تھا اگرچہ ابھی آپ کی حیاتیں دنیاوی کے آخری ایام میں ابھی وہ بہت ابتدائی اسٹیجز میں تھا لیکن آپ کے انتقال کے بعد لاکھوں آدمی مرتب ہوئے معلوم ہوا کہ وہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا ان کی اکثریت ظاہر بات ہے کہ انہی لوگوں پر مشتبل تھی کہ جن کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کالت ل و امننا کلو میں نو ولاکل کولو اسلم ولما یا کلل ایمانو سی کلو یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں تو یہ ان کی کیفیت تھی اسی طرح وہ روایت بھی میں اپنے اس کتاب سے میں نقل کر چکا ہوں یہ حضرت صحیحب رومی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام طربی جی نے روایت کی ہے ماں منا بال قرآران بہار بہ قرآن پر اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا دیا لیکن سب سے اہم روایت جو ہے وہ مستر احمد ابن نے حمل کی ہے کہ حضور نے فرمایا اکثر و منافقی امتی قرا میری امت کے منافقین کی اکثریت قرا پر مشتمل لیکن میں نے وہی وضاحت کی ہے کہ یہاں قرا عثمانی میں نہ لیجیے جو ہمارے ہاں قاری ہے ہمارے ہاں تو قاری بیچارہ وہ کہلاتا ہے کہ جسے قرآن کے معانی مفہوم سے کوئی سروکار ہی نہیں جانتا ہی نہیں اس نے تو صرف تجوید کا فن سیکھا ہے اور قرعت کرتا ہے صحیح طور سے کرتا ہے لیکن عربی میں اصل جو قاری ہوتا تھا خود حضور کے زمانے میں وہ تو وہ کہ کی جو کیونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی ان کے لیے قرآن کی قرآن وغیرہ علم کے ممکن ہی نہیں تھی لہٰذا اثر میں صورت یہ وہی ہے بات جو کہ یہاں کہی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ میری امت کے منافقین کی اکثریت اس کے قرا اور علماء پر مشتمل ہے اور یہ خاص طور پر وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ جو مشکا شریف میں بھی موجود ہے یوش کو عال اللہ سے زمان اللہ یب کا مل اسلام الرسم ہوں بلا یب کا مل القرآن اللہ رسم ہوں مساج تو خراب من میر خود الفت وسلم اندیشہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا ایک رسم الخط رہ جائے گا وہی رسم الخط ہے بلا جب کا مجل قرآن اللہ رسم, رسم الخط ہے لکھا ہوا ہے ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی بہت مزین بہت ویل فرنشڈ قالین پیچھے ہوں گے ایئر کنڈیشنڈ ہوں گی اور ماربل کی بنی ہوئی ہوگی تھپا ہوا ہوگا پیسہ ان پر لیکن ہدایت نہیں ہوگی اندر اور اس کی علما علما چھا سے کہا تھا وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے من ان دہی ان تخال فتنہ انہی کے ہاں سے برامد ہوتا رہے گا و فیہم تڑور انہی میں لوٹتا رہے گا یعنی فتنہ اٹھانے کے سوا انہیں کوئی اور سروکار نہیں کفر کے فتوے ہیں اختلافی مسائل کو ہوا دینا ہے اسی پر مناظرے بازی ہے اسی پر شور اور ہنگامہ ہے اس کے سوا ان کا کوئی مشورہ نہیں بہرحال اس کو نوٹ کر لیجیے کہ ان تنبیہات کے ساتھ لیکن اب مسمت پہلو کی طرف آئیے بہرحال اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ یہی ہے قتل ماحول ہوئی دہل کتاب وہ عقیم صلاح اور نماز کو قائم رکھو یہ نماز بھی جیسا کہ بارہ سے پہلے بیان ہو چکا ہے حصہ سوم کا پہلا درس ہی ہمارا وہ سورہ مومنون کا ابتدائی کی ابتدائی آیات گیارہ آیات پھر سورہ مہارج کی ہم مضمون آیات اس میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے لیکن وہاں یہ بات وابلے با کی جا چکی ہے نماز مقصود مزات نہیں ہے نماز کا ایک مقصود ہے اور وہ ذکر ہے اس پر آگے اسی آیت میں لفظ آ رہا ہے نماز قائم رکھو اس کا انتظام اہتمام اس کی محافظت اس کی مداومت یہ سب الفاظ آ چکے ہیں اس درس کے حوالے سے اللہ نحم علا صلاوات جو حافظ اللہ تو یہ ان کی مداومت محافظت نماز کی اس کا پورا نظام یہ در حقیقت قرآن مجید تو گویا کہ مجسم ذکر ہے لیکن یہ حقیم صلاح کا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے یہ در حقیقت نماز ذریعہ ہے ذکر الہی کا وہ لفظ کے بعد میں آ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں مزید اس وقت حرض کروں گا تو اتنا مارحیلا اللہ کا بل کتابیں واقف صلاح تلاوت کرتے رہو پڑھتے رہو کتاب میں سے جو شہ وہی کی گئی ہے آپ کی جانب اور جو کی گئی ہے حضور کی جانب ہے مسلمانوں گداؤ مت کرو اس کی تلاوت پر باقی مسلح میں نے یہاں قرآن مجید کا کہ وہ تاثیر جو ہے یہاں بیان نہیں کی کہ جو ویسے اس کتابچے میں بھی آ چکی ہے کہ یہی ہے کہ جو دنوں پر زنگ جو آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے وہ روایت میں وہاں دے چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ انحاظ الحدید و اگا سا بہ الما تیرہ فما اس کے لیے ایک کون سا ہے کما دلاؤہا یا رسول اللہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر پانی پڑے تو زنگ آتا ہے تو جلا کیا ہے سائیکل کیا ہے کثرت و ذکر الموت و مطلابت القرآن یہاں جو ہے اصل مشے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے مؤثر سب سے قریبی سب سے برائے راست ذریعہ قرآن حقیق چونکہ یہ اس کی صفت ہے ختلما البل الکاب واقف اصلاح نماز قائم رکھو انصلاح تنہا انلفاق شاہ من کر یقیناً نماز منع کرتی ہے فہش اور من کر کاموں سے ان الفاظ سے خام خا کا ایک اشکال بعض لوگوں نے پیدا کر لیا ہے اس لیے کہ منع کرنا روکنا اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ جسے منع کیا جا رہا ہے وہ منع ہو ہی جائے گا یا جس کو روکا جا رہا ہے وہ رک ہی جائے گا جب ہم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو نہیں علی ملکر کرو اس کا لازمی نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن امر بالمعروف معروف اپنی جگہ امر بل معروف ہے نہیں عدل ملکر اپنی جگہ نہیں علی ملکر ہے اس کی تاثیر اس کا نتیجہ یہ اس کے ساتھ لازم و منظور نہیں ہے یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر جدا گانا ہے تو نماز تو لازمن روکتی ہے اب اگر اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کوئی منطقی یا کوئی عقلی جو ہے اشکال نہیں ہے لیکن نماز روکتی ہے اس میں کیا شک ہے اس پر پورے مقالے لکھے جا سکتے ہیں پوری تقریر کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو میں یہاں جو دور دینا چاہتا ہوں یہ کہ اس اشکال کی کوئی بنیاد نہیں ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز حقیقت نہیں روک رہی جس نماز سے کہ لوگ نہیں باز آ رہے فوش اور بنکر سے وہ صورت نماز ہے حقیقت نماز نہیں یہ نتیجہ تو نکالا جائے تو صحیح ہوگا لیکن اس میں اشکار کہ لوگ نمازی بھی ہیں اور ان کا کردار جو ہے ہمیں بالکل متضاد نوعیت کا نظر آتا ہے نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں بہت سنگل لوگ بھی ہیں بہت کٹور لوگ ہیں ان کے ہاں ہر طرح کی اونچ نیچ کاروبار کے اندر ہے دھوکہ ہے فریم ہے نمازی پکے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک نظر آ رہی ہے صورتحال وہ بالفید موجود ہے لیکن اس کی بھی میں اب آپ کو حری سے سنا رہا ہوں اس کی بھی وضاحت حضور صلی اللہ صلاحی طرف سے ہو چکی چنانچہ ایک روایت جو ابن ابی حاطم میں ہے عمران ابن حسین سے نظی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا من لم تن ہب عن تو ہوں فلا من کر وہ شخص ہے جسے اس کی نماز نہیں روک پا رہی ش اور سے حقیقت میں اس کی کوئی نماز ہے ہی نہیں فویل مسلم الزین الزین الماؤن تو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے یہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ایک رسم ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات سلات میں سے شمار کیا ہے نماز کا کی عادت ہو جانا انسان عادی ہو گیا جیسے انسان کسی اور شہر کا آدی ہو جائے اگر وہ عادت بن گئی ہے تو ایک خاص وقت میں اس کی طلب اندر سے ابھرے گی وہ ایک نفسیاتی یا نفسانی تقاضا ہوگا بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تبھی تقاضا ہوگا اس کا انسان کے فکر سے سوچ سے کوئی تعلق نہیں تو وہ نماز کے جس کا تعلق انسان کے فکر سے انسان کی سوچ سے انسان کے قلب سے انسان کے شعور سے نہ ہو وہ یقیناً ایک رسم تو ہے نماز کی شکل تو ہے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کسی عربی شاعر کا یو اسدون وائن الزاؤ ولا کنہو المستحب وہ اپنے کسی محبوب کے انتقال پر کہہ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں تعزیت کر رہے ہیں مجھے تسلی دینا چاہ رہے ہیں یو اسدونان کے وائن الضا کہاں سے تسلی ہو سکتی ہے کیسے مجھے سکون آ سکتا ہے لیکن یہ کہ جو کرنے والے کر رہے ہیں عمل کنہو ایک مستحق عمل ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں وہ اپنے لیے تو ثواب حاصل کر رہے ہیں آ کر تعزیت مجھے کر رہے ہیں نہیں تعزیت ہو کیسے مجھے چین آئے کیسے مجھے تسلی ہو تو کیسے تو بالکل اسی طرح ایک عمل ہے مستحق تو ہے نماز اس معنی میں اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگی اس, اس فرق کو ضرور نوٹ کیجیے ہمیں انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کوئی شخص وقت نکالتا ہے اور اپنے اور مصروفیات کو چھوڑ کر آیا ہے یہی وقت وہ کسی اور کام میں لگا سکتا تھا تو ایک اس کی محنت اور مشقت جو ہے یہ تو ان ریوارڈڈ نہیں جائے گی یہ اس کے کریڈٹ میں جائے گا اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اندراج ہوگا ایک شراب پہ لیکن نماز نہیں ہے نماز شاید دیگر ہے جیسے کہ وہ حدیثیں جو ہے رمضان مبارک میں ہر مرتبہ یاد کرائی جاتی ہیں کہ ملم یدا اولزور ہے ولام لب ہے پر ایسا لاہ حاجت میں یدا کام ہو جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں کم من سا من لو من سو میں ہی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کی اور کچھ حاصل نہیں ہو اسی طریقے سے یہ حدیث ہے میں لم تنہا ہوں سلا تو ہوں لم یز بہا من اللہ اللہ, اللہ, اللہ یہ بھی ابن ابھی حاقی میں بھی ہے تمرانی میں بھی ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جس شخص کو اس کی نماز فوش اور منکر سے نہیں روک سکتی تو اس کو اس کی نماز سے سوائے اللہ سے دوری کی اور کچھ حاصل نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ تبدیح والی حدیث ہے کہ بجائے اس کے کہ قرب بہت دوری حاصل ہو جاتی ہے اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اقرار کرتا چلا جا رہا یاک کا نام ادو یا کا اور باہر نکل کر مسجد سے یا نماز سے فارغ ہو کر اللہ ہی کے حکام توڑنے شروع کر دیں تو یہ تو گویا کہ ڈٹائی تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک شخص اگر یہ نہیں کہہ رہا اور کچھ کر رہا ہے حرکات تو غلط حرکت تو اس کی بھی ہے لیکن ایک دیکھ شخص جو ہے دن میں پچاس مرتبہ دوہرا رہا ہے یاک کا نام یا کا نستا لیکن عمل اس کا وہی کا وہی ہے پر نالا وہی گر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے تو اس کی ڈٹائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس پہلو سے لم یز اللہ لم یز منت بے من اللہ اللہ بول اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بھی ابن جریر میں بھی ہے اور ابن ابی حکم میں بھی لا سلا اس سلاح جو شخص نماز کا کہنا نہیں مانتا اس کی کوئی نماز نہیں اتات ہی نہیں کرتا نماز کی بتا تو صلاح کے انتر حالفا شاید اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ وہ روکتی ہے فوش سے اور منکر سے اب اگر آپ اس کا کہنا نہیں مانتے تو نماز کی اطاعت نہیں کر رہے تو لا صلاح تل مل صلاح اس شخص کی کوئی نماز نہیں بالکل وہی بات جو اس شخص کے لیے اس کا کوئی روزہ ہی نہیں کم من سا من لو من سے سو میں للجو نہیں ہے ایسے کہ جنہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوا تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں لیکن یہ ہے کہ فوش اور منکر سے کیا ان میں فرق کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے معصیت یا گناہ یا بدی کے یہ دو بڑے بڑے کھاتے ہیں پرانے مزید میں یہ دو الفاظ بہت تکرار سے آئے اس لیے کہ جو ہمارا بیسک سلف ہے جو ہمارا نسل ہے ہمارا ہے اس میں سب سے پورٹنٹ جو اللہ تعالی نے محرک رکھا ہے موٹیویشن سب سے محرک وہ سیکس کا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ یہ چونکہ بقائے نسل کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اس کے بغیر تو نسل جو ہے آگے چلتی نہیں ہے اور اس دنیا کو اللہ نے آباد رکھنا ہے جب تک بھی اس کے پیشے نظر ہے جب تک اس کی حکمت میں ہے تو بہت ساری دائیاں پیدا کیا اس سے متعلق جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ حیا عفت عصمت اس کے تصورات ہیں اگر اس کا پردہ چاک ہونے لگے اور انسان شہوات سے مغروب ہو جائے اور اس سے حیا اور عفت و عصمت کے پردے چاک ہونے لگے تو یہ ہے ساک یہ گویا کہ بدی کا برائی کا باسیت کا گناہ کا ایک بڑا کھاتا ہے دوسرا پھر انسان کے اندر حب دولت حب مال حب جاہ ان تمام چیزوں کو یکجا کر لیجئے اس کے بنا پر جن چیزوں کا انسان ارتقاب کرتا ہے وہ منکرات ہے برایاں تو یہ دو کھاتے ہیں اصل میں گناہوں کے یا جو بھی انسان سے بے تدالی ہوتی ہے جو معصیت ہوتی ہے حدود اللہ سے تجاوز ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں یہ دو الفاظ بکثرت آئے ہیں جڑے ہوئے اسی طرح ایک ایک جوڑے کی حیثیت سے بریکٹڈ ہوگا کر ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی شے ہے یہ بڑا اہم اور قابل توجہ مقام ہے یہاں کہ قرآن مجید از ذکر ہے یہ بارہ بات سامنے آ چکی ہے انہنزل نہ ذکر ورنہ نہ ذکر مجسم ذکر قرآن حقیقت اور نماز بھی حقیم صلاح تعلی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے جب دونوں کا تذکرہ آ گیا تو ولہ ذکر اللہ اکبر کی یہاں مزید ضرورت کیا ہے عام رائے تو یہ بنتی ہے کہ اس میں ذکر دبام یا ذکر کثیر جو ہم پڑ چکے ہیں اس جمعہ اللہ کثیر جب نباب سے فارغ ہو جاؤ پیدا کھولیا کس طرح تو پھر یہ کہ فنکشرو فرق وقو ب فن لائے وسکرو اللہ, اللہ کسی کا ذکر کثیر ذکر دوام اور اس کی شکلیں کیا ہیں ایک تو ابیا معصور آ ہے اسکارے مشغول آئے ہر وقت جو ہے انسان اپنی لا اللہ کے ساتھ لگائے رکھے چاہے دنیا کے کاموں میں اس کے ہاتھ مشغول ہو لیکن قلب جو ہے اللہ کے ساتھ مشغول رہے یہ ذکر دائم ہے ذکر دوام ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے اور وہ بہت لطیف ہے اور بہت اہم ہے کہ یہ دونوں در حقیقت ذکر کے ذرائع ہیں اصل ذکر کسے کہتے ہیں یہ ہمارے اس ملتخب کے حصہ دوم میں جو در سے غالباً دوم تھا آل عمران کی جو آخری رکوع کی آیات پر مشتمل تفصیل سے بحث ذکر ہے استحزار اللہ فی القلب دل میں اللہ کی یاد کا آ جانا ذکر ہے مستاغر ہو جائے اللہ لیکن نماز بھی آدمی پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے تو عملے مستحب تو ہو گیا اس شعر کے مطابق جو میں نے ایسا کیا کچھ و ثواب بھی مل گیا ذکر نہیں ہوا تلاوت قرآن تو ہو رہی ہے اور قرآن ختم کر رہا ہے آدمی ہر ہفتے کر لیا ہے یا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کر لیکن یہ کہ وہ ایک, ایک عادت کے طور پر بس اوپر ہی اوپر ایک چیز ہے کہ جو ایک انسان جو ہے کرتا چلا جا رہا ہے وہ قلب کے ساتھ شعور کے ساتھ اس کا کوئی رب قائم نہیں ہوا تو وہ ذکر حقیقی اس سے میسر نہیں آیا اصل شے بڑی شے وہ دو چیز کے در حقیقت مؤثر ہے وہ تو ذکر ہے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا جبکہ ذکر کی حقیقت تمہیں میسر آ جائے اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہی پھر الفاظ آ رہے ہیں امن المستحب بلا کن ہوں المستحب ایک نیکی کا کام ہے سواب کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ کریڈٹس تمہیں مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا وہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ درکار ہے صبر و ثباط اور استقامت کے لیے استقلال کے لیے ان بھٹیوں میں سے گزرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ امتحانات میں سرخرو ہو کر نکلنا اس کے لیے اصل شہ باللہ واللہ بلّہ ما تصنعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو اس میں تم ہے کہ سیلف اسیسمنٹ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے حاصل حاصب اپنا محاسبہ کر اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تو دیکھ لیا کرو کہ یہ تلاوت قرآن اور نماز کا جو اہتمام کر رہے ہو اس سے جو اصل مقصود ہے ذکر وہ بھی تمہیں حاصل ہو رہا یا نہیں بارک اللہ لی و لکل فرق قرآن عظیم و نفاانی ویات کل و